اب جناب آ رہی ہیں قرآن پاک میں اہم ترین آیات سورت النساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر ایک سو ان تین آیات کے تحت آج ان شاء اللہ تعالی میں نے مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کیونکہ مختلف جگہ سے آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنی تھی اس لیے وہ آیات ایک جگہ آپ کو ایک پیج پر دے دی گئی ہیں اور وہ عقیدہ دو حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسا علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور نمبر دو نزول علیہ السلام کہ عیسیٰ بھی مریم علیہ السلام عرب قیامت میں اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں بھائی وہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اس پر دونوں بڑے مکادب فکر متفق ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیو بھی کہ عیسیٰ بھی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور اپنی جو بقیہ زندگی گزار کر ان کو موت آئے گی اور ان کو مسلمان جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے اور اس پر قرآن پاک کی کافی آیات اور درجنوں صحیح احادیث گواہ ہے دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دو عقیدوں کو کہ سیدنا اللہ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا اور نمبر دو وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے لیکن ان کا نزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی کی حیثیت سے ہوگا نہ کہ نبی کی حیثیت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے امام مہدی اور ربی اللہ تعالی انو کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف ہو جائے گا پھر مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں رہیں گے شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے بالآخر وہ فوج ہو جائیں گے مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھ کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو روزہ شریف میں ختم کریں گے یہ تمام ڈیٹیل قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ احادیث احادیث سے متبادرہ ہے جن میں کوئی شک ہی نہیں اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث اہل سنت اور اہل تشید دونوں کے ہاں روایت کی گئی ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے عرض پہ ہے اس کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے جوس یہ کہتے ہیں اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسایا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا وہ مسایا آ کر جا بھی چکا لیکن ان بچاروں کو ابھی تک پتا نہیں چلا اب جب ججاز دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسایا مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے حالانکہ وہ مسایا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ان کو انہوں نے ولد الحرام اور معذ اللہ کا اور حرامی کہہ کر ٹکرا دیا ولی آبد اللہ کا دوسرے جو ایسے کتاب کا گروہ ہے عیسائی جو نیو ٹیسٹیمنٹ کو ماننے والے ہیں ان کا نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ عقیدہ موجود ہے جس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں یا سیکنڈ ڈیسینڈنگ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور وہ پھر ان کو لیڈ کریں گے اور تیسرا اہل کتاب کا گروہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے فائنل ٹیسٹیمنٹ میں اس کو کہتا ہوں فائنل ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن ہمارا بھی یہ اجماعی عقیدہ ہے اور الحمد للہ قرآن اور صحیح احادیث دونوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے سوریہ عالمان کی آیت نمبر پچپن اور سورہ الزخرف کی عائد نمبر 61 میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اس میں میں نے پہلے بھی سوریہ عمران کی جو تفسیر تھی اس کے دوران ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر 12 کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے لیکن آج ان اللہ تعالی میں اس میں ان گفتگو کروں گا اور اس میں جتنے وسپتے ہیں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹل کروں اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آج والی جو گفتگو کا آئیکن ہے یہ بھی الگ سے اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریپلیس کروا دیں گے اس کے ساتھ بھائیو ہمارے سب کانٹینٹ میں انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ نزول مسیح اور عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ غلام احمد قادیانی تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کی وفار ہوئی انیس سن آٹھ کے اندر اس نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چونکہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب لہذا دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں آ آج بھی قادیانی لوگ جب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسا الزام بہت ہو چکے ہیں اور وہ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ حدیثوں نے گھڑ لیا قرآن پاک میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں لہٰذا یہ عقیدہ حدیث کا قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے پھر اس کو مزید تقبیت جو دی ہے وہ منکرین حدیث کی طرف سے ملی اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی غلام احمد پرویز اس کا نام بھی غلام احمد اس کا نام بھی غلام احمد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یہ احادیث کے اندر یہ ان کے زوم میں ہم تو انشاءاللہ شاء قرآن پاک سے ثابت کریں گے اس عقیدے کو احادیث کا قتل یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے عقیدہ حیات جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام غلام احمد پرویز اس کو لے کر چلا اور منکرین حدیث کے حوالے سے ہماری الادہ سبھی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی گفتگو ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ضعیب الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چھتیس ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو یہ الگ سے ہے میں یہ ریفرنس ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کسی کو مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہو تو وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن دور حاضر میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے اس مسئلے نے ہوا پکڑی وہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے اور واقعی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا میں معترف ہوں اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے جس انٹلیکچل لیول پہ وہ مسلمانوں کے بس سے سیٹل کرتے ہیں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے قطع نظر اس سے کہ ان سے کیا غلطی ہیں اور وہ ہے محترم جوید احمد حام دی اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جویر احمد غامدی صاحب جیسی شخصیت کا اس عقیدے کا انکار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوا آج ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے میں نے داڑھی کے مسئلے میں ایک گھنٹہ گفتگو کی مطالعہ نمبر تینتیس ہماری سنت باغ ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہے اس میں ان کے جو وسوسے تھے ان کو سیٹل کیا آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کے شکوق و شبہات کا احترام کرتے ہوئے ان تک احسن طریقے سے گفتگو پہنچانے کی کوشش کریں تو آج کی جو گفتگو ہے وہ تین بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی تین بڑے پورشنس حصہ اول میں پورشن نمبر ون کے اندر ہم عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو صرف پرانی دلائل سے ڈسکس کریں گے کوئی حدیث نہیں صرف قرآن جب اعتراض ہی یہ ہے کہ قرآن سے بات پیش کی جائے حدیثیں نہ پیش کی جائیں تو اعتراض کا جواب پھر قرآن سے ہی دور کرنا ہوتا ہے اب ہمارے جو بےچارے جیل مولوی ہیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو حدیث کے دلائل پیش کرنے کا فائدہ کیا تو انشاءاللہ شاء قرآن سے پھر دوسرے پورشن کے اندر عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام صرف قرآن سے دلائے اور اس میں ان تعالی میں وہ سیکرٹ بھی ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ اسلام دنیا میں آئیں گے کیوں آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اور کوئی जो جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں عیسا علیہ اسلام ہی نہیں کیوں دنیا میں آنا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو بھی ان شاء قرآن پاک کے دلائل سے بتانے کی کوشش کروں گا پھر تھرڈ پورشن جو ہے وہ مسلم عوام الناس کے لیے ہوگا اس میں دس صحیح احادیث جن میں سے سات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی انہیں عقائد کو بریف کرتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ صرف عوام الناک کے لیے اہل سنت کے لیے اور اہل تشیعوں کے لیے جو مستقل پرماننٹ سورسز مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دونوں سورسز بھی اور یہ بھی ہماری مسکنسپشن ہے کہ اہل تشیو جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے آپ ایران سے جو ان کے سافٹ ویئر نکل رہے ہیں ان سافٹ ویئر کے اندر ہماری حدیث کی کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ طرمزیس نبی دعس نسائی ماجا یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے حدیث کے سافٹ ویئر میں بھی رکھی ہوئی ہوگی تو یہ بھی مولوی لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسا بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور یہ بات یاد رکھیں یہ سارے دلائل انشاءاللہ میں قرآن سے پیش کروں گا اور یہاں میں ایک چیلنج بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں کسی ایک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے حدیث کے ذریعے اس کی ڈیٹیل ضرور پتہ چلے گی لیکن ایز فار ایز جس عقیدہ از کنسرن قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کریں اور ٹاپک نمبر ون حیات مسیح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ابصورت النساء آیت نمبر ایک سے اگلا ان کا جو جرم ہے الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللہ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول تھے یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا یہ بات یاد رکھے قرآن پاک میں آیا ہے کہ امبیا قتل ہوئے رسول نہیں رسول اور نبی میں فرق بھی سمجھ لے رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا جاتا ہے اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا موسا علیہ السلام سیدنا عیسا علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور نبی جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے جیسے سیدنا یاہی علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے نبی تھے اور مسند امام احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ اصول محدثین تو اس کا کیا مقام ہے لیکن شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے مسند امام احمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو مبوز کیا دنیا کے اندر جن میں سے تین رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے تین سو پندرہ جو ہے وہ رسول ہے صاحب شریف تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا دعوی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا کیوں سورت المجادلہ کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر اکیس قتب اللہ انا مسلی کہ اللہ تعالی نے یہ بات طے کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے انبیاء کو ضرور قتل کیا گیا لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن پربند ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسپیشل پروٹیکشن کی گئی لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں قرآن پاک میں تین ٹرمینالوجیز ایسی ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے تین گروپ آف ٹرمنالوجیز کہ جو دو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں نمبر ایک ممن اور مسلم یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن مومن اور مسلم میں بڑا فرق بھی ہے بعض اوقات گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے ممن اور مسلم دوسری ٹرم ہے جہاد اور کتاب یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پہ بھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ان میں فرق بھی ہے اور تیسری ٹرم جو ہے وہ نبی اور رسول یہ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک سا فرق موجود ہے جو میں نے بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا باز و ما قتل اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بما کل اور نہ اس کو سولی چڑھایا ہے ولاکن شب بھی بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ شبہ میں ڈال دیا گیا اور انگلش میں اگر اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنے گا ایمبیگوس ہو گیا ان کے لیے معاملہ مبہم ہوگا ان کو پتہ نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہوا وہ ان لفی اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں لفی شک کے من وہ اس کے بارے میں شک میں خود بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں وہ آگے ڈیٹیل آئے گی کیوں مالحم بدین علم اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیفینیٹ علم نہیں جس کی بنیاد پہ یہ دعوی کر رہے ہیں علم طباع مگر یہ کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اٹکل پچھو ہیں یہ اپنی یہ آئیڈریشن پرفارم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ہوا وبا قتل یقینا اور یقیناً عیسا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا رفاح اللہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا کتنے بازے یار باز ہونے چاہیے تھے بلکہ وہ اپنی موت خود مار گئے اگر ان پر موت آئی ہوتی اتنی بگوت بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وکال اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ صورت النساء کی آیات میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا آگے سور علم عمران میں بھی آئے گا و مکرو و مکر اللہ انہوں نے اپنی جو ہے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی وہ اللہ سعید الماطرین اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اس کی ڈیٹیل نہ تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور نہ ہمارے ذخیر احادیث میں ہے اور نہ ہی ہمارے قرآن مفصرین کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ ہوا کیا خاتمہ ہے آج سے تقریباً چار سو سال پہلے پاپ کی لائبریری سے ایک انجیل کا نسخہ برامد ہوا انجیل برنا اگرچہ اس انجیل کو وہ لوگ نہیں مانتے کرسچنس وہ انہی چار بیسک انجیلز کو مانتے ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں چار چیپٹر ہیں چار کہاوات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے گوسپل آف مارک گاسپل آف میتھو گوسپل آف لوگ گوتقول یہ چار انجیلوں کو وہ مانتے ہیں لیکن ان چار انجیلوں میں برنا نامی ایک سہابی کا ذکر موجود ہے ان بارہ ہواروں کے اندر جو عیسائی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اس پرسنالٹی کو وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا نسخہ ہے جس نے ہماری لائبریری میں رکھ دیا اہم ممکن ہے ان کی بات ٹھیک بھی ہو ہم اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے قطع نظر اس کے لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل قرآن کی بتائی ہوئی بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے بات کہ وہ معاملہ مشتبے کیسے ہوا تھا اس انجیل بھرنا میں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ علیہ السلام نے جب تیس سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا اور اپنی دعوت پھیلانی شروع کی تو جو بڑے بڑے یہودی علماء ہیں انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی ظاہر ہے ان کو نظر آتا تھا کہ ہم ستر اسی سال کے چٹی داڑھیوں والے بابے اور یہ کالی داری والا لڑکا کل کا اٹھ کے یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہے کہ ہمیں سود خوری نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں فلاں برائی نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ مخالفت پہ اتر آئے سب سے پہلے تو ہم پڑھ چکے کسی صورت نصاب ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگایا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اس سے جان ہی چھڑا لیجیے جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا تو انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنا کے لیے عیسی علیہ السلام کے ایک ہواری جس کا نام یہودا تھا ان بارہ میں سے اس کو پیسے دے کے خرید لیا اچھا اس وقت یوروشلم پر حکومت تھی یہودیوں کی لیکن ان کا جو کنگ تھا وہ پپٹ کنگ تھا کٹپتلی بادشاہ اصل اوپر حکومت تھی رومن امپائر کی جس نے کافی عصہ تک ہمارے اس مصر ملک کے اندر اسلامی ملک میں کنگ فاروق بیٹھا کرتے تھے اور وہ کٹ پتلی بادشاہ ہوتے تھے اصل میں اوپر جو ہے وہ شہنشاہ وہ ملکہ وکٹوریا ہی ہوا کرتی تھی اسی کا حکم چلتا تھا تو اس وقت بھی رومن امپائر اوپر تھی بدھ پرستوں کی حکومت تھی لہذا کسی بھی شخص کو کوئی بڑی سزا کیپٹل پنشمنٹ دینے کے لیے ان کو رومن امپائر سے بھی بات منوانی پڑتی تھی کیس یہی بنا کے ان کی اپنی عدالتیں بھی تھی یہودیوں کی انہوں نے عدالتیں وغیرہ جو ہے لگا کے اسی طریقے سے ان پر الزام لگا کے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو ادھر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہے ہیں اور ان کا معاملہ کورٹ تک پہنچا دیا رومن امپائر سے بھی یہ بات منظور کروا لی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے اس کی سزا یہی ہے اب عیسی علیہ السلام کے اس ہواری کو یہودہ کو انہوں نے خرید لیا اور جس پوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے ہماریوں کے ساتھ تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہدا نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اب ظاہر رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو تو اس یہودا نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے سال دے کر چلیں جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد وہی عیسل اسلام ہو گئے ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چار فرشتے بھیجے اس پوٹڑی کو اس کی چھت کو پھاڑا گیا فرشتے نیچے اترے عیسا علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے یہ انجیل بھرنا میں ڈیٹیل مل رہی ہے نہ قرآن میں ہے اور نہ حادیث میں اور نہ ہمارے پرانے مبصرین کو یہ باتیں پتا عیسا علیہ السلام کو لے کر وہ آسمانوں پر چڑھ گئے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس یہودا نے شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی بنا دی اب رات کے اندھیرے کے اندر وہ ان کے ساتھ ہی تھا جیسے ہی کوٹری میں انٹر ہوا اور پیچھے سے وہ مشہور بردار لوگ انٹر ہوئے روشنی میں دیکھا تو اس باقی جو ہماری تھے گیارہ انہوں نے اس کو یہودا کو دے کر کہا اے ہمارے استاد نے پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا وہ چیختا رہا کہ میں یہودا ہوں میں عیسا علیہ السلام نہیں ہوں اس کو پکڑ کے پھر سولی چڑھا دیا گیا لہذا یہ جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر آیا کہ عیسا علیہ السلام سولی چڑھے ہیں کسی ہی حد تک بچارے وہ جسٹیفائنگ ہیں کیونکہ یہودیوں نے عیسا علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ تو چڑھایا سولی پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان کے لیے مبہم کر دیا وہ جب چڑھا چکے تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ بندے تیرہ تو پورے ہونے چاہئیں بارہ ہماری اور ایک عیسا علیہ اسلام لیکن بندے بارہ ہیں ایک بندہ کدھر گیا بیچ میں سے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر یہودا کدھر گیا اور اگر یہودا عیسا علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر عیسا علیہ السلام کدھر گئے تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا بلاکن شب ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا مبم ہو گیا امبگوس ہو گیا برا پا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا اب کسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ سوریہال عمران میں بھی آیت نمبر باون سے پچپن تک وہ بھی پڑھ لیتے ہیں فلما احتہ عیسی محرم القفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہودیوں کی طرف سے جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں کالا من انصاری اللہ تو انہوں نے یہ پھر ندا بلند کی کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے ولنٹیئرلی میرے ساتھ کھڑا ہو دین کے لیے انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ آمنا اللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشحد بھی انا اور آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے الحمد پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزل کا الرسول انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو تون نازل کی اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے پک تب نام تو ہمیں تو اب گواہوں میں لکھ لیں یہی وہ لفظ ہے جس کو آج کل عیسائیوں کا ایک بڑا فنیٹک قسم کا فرقہ ہے جوا ہوا کے نام سے وہ مشہور ہیں خدائی گواہ وہ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جوا ہیں کھڑے ہوئے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں مکر اللہ یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ ان کو دوری چڑھا دیا جائے لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ یہودا کی شکل بدل گئی عیسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا وہ خیر الماطرین اور اللہ تعالیٰ کی خوبیہ تدبیر تو پھر سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اس بار اللہ یا عیسیٰ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا انی متوفی کا وہ راہ رکا میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف وہ متحر کا من الہ کفروں اور میں ان لوگوں سے تجھے بچا لوں گا پاک کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا قادیانیوں نے متوفی کا لفظ جو ہے پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ سورہ عالمران میں اور سورے نصاب تین ٹرمز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک متوفی کا نمبر دو رافیوں کا علیہ تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا اور نمبر تین بر رفع اللہ رئی بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا یہاں دو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ شروع سے عقیدہ تھا کہ عیسا علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام کو سولی دیا گیا پھر وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے پھر اسمان کی طرف اٹھ گئے اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے بارے میں ڈومیٹی کلیم کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں دونوں معاملے میں وہ ڈنیٹی ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دوبارہ آسمانوں کی طرف نزول کرے نزول کیا تھا انہوں نے ایک دفعہ دنیا میں اب دوبارہ آسمانوں کی طرف چڑھ چڑھیں تو بھائیو یہ اتنا خطرناک عقیدہ شرک کے اوپر مبنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معذ اللہ چاہیے تھا کہ اس عقیدے کا مکمل طور پر رد کرتا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو معذل اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو تقویر پہنچائی ہے بکول ان کے کہ اللہ تعالیٰ پر مارا ور راب کا اللہ میں تجھے بلند کر لوں گا اپنی طرف بر رپا ہوا وہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی اور متمفی کا کی بجائے ممیدوں کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ میں تجھے موت دے دوں گا متمفی کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی اور مانوں میں بھی آ سکتے ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ کو اتنا سمپل نہیں ہوا تھا عیسائی علیہ السلام اگر سمپل معاملہ ہوا ہوتا تو وضع آ جاتا کہ ایس آئیو دیکھو اس کو تم خدا مانگتے ہو یہ تو مر گیا اور فلانے رائس کی قبر ہے جس نے قادیانی کہتے ہیں کہ مری کے اندر قبر بنی لی ہے ان کی الٹا اللہ تعالیٰ الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جس سے معاملہ مزید مبہم ہو جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے اصل میں یہ معاملہ ہے ہی موجودہ اور وہ پوائنٹ نمبر ٹو اب عربی لنگوسٹک کے حوالے سے ٹیکنیکلی یہ پوائنٹ سمجھ لے اس کی طرف اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی دیکھیں متوقع کا جو لفظ ہے جس کو پکڑ کے کادیانیوں نے اور منکرین حدیث نے کتنا کھڑا کیا یہ عربی کے روٹ ورڈ وفا سے نکلا ہے اور وفا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا کیا مطلب وعدہ پورا کرنا وفا کا لفظی مطلب ہے پورا کرنا اب جو عربی میں باب تفعیل ہے اس میں وفا سے بنتا ہے وفا یوک اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا بدلہ دے دینا اور اس کا ذکر پرانے پاک میں سورہ الزمر کی آیت نمبر ستر میں موجود ہے یہ آپ کے پیج میں نہیں لکھی ہوئی کیونکہ یہ زند ہونی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بفیت کلون سے معاملت اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا وہ ہوا علام و بیما اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے یہاں بھی وہی لفظ ہوا ہے وہ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اسی طریقے سے باب تفاؤل میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا سے توفا یا توفہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پورا پورا لے لینا کسی کو پورا پورا لے لینا اس کا مطلب تھا پورا پورا دے دینا اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا توفہ کا اب پرانے پاک میں تین قسم کے توفہ استعمال ہوئے ہیں تین چیزوں پر توفہ کا لفظ بولا گیا پہلی قسم توفہ کی کیا ہے عام مو جو ہمیں پتا ہے اور وہ یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 فاطر ایک فاطر آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے انت ولی فِي و اللہ فرا تو ہی میرا مددگار اور میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی تبنی مسلم بالحین مجھے مسلمانوں کے ساتھ پورا پورا کر دینا یعنی موت دے دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا بلکہ ہماری جو جنازے کی دعا ہے جامعہ ترمدی سن نبی دعود اور سن ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ اس میں بھی عرفات موجود ہیں منتب ہی منہفہ ایمان اہلا جب تے مجھے پورا کرنا ہے مجھے موت دینی ہے تو مجھے ایمان پر موت دینا تو یہ لفظی مطلب ہے پورا پورا لے لینا اے اللہ جب مجھے پورا پورا لے لے گا تو ایمان کی حالت میں لینا تو ایک توفہ ہو گیا یہ عام موت اور عام موت میں کیا ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے تو روح اور جان نکل جاتی ہے روحی ہے جس کی وجہ سے انسان میں خود شعری ہے وہ نکل جاتی ہے یہ ایک توفع ہے جو ہم سب کو پتا ہے لیکن ایک توفع, توفع کی دوسری قسم وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور وہ ہے نیند کی حالت اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تبقفہ کا لفظ بولا ہے اور وہ یہ آیت سورہ ازمر کی آیت نمبر بیالیس اللہ موتی اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے جانوں کو روح کو لے لیتا ہے موت کی حالت میں ول لَمْ تَمُتْ فِي تھی اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی نیند کے حالت میں پورا پورا لے لیتا ہے نیند کے حالت میں کیا لے لیتا ہے روح جسم ہی نہیں رہتا ہے جان بھی نہیں رہتی ہے لیکن روح اور خود شعوری اللہ تعالی لے لیتا ہے اس کے پاس کچھ کرتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو سوئی سے بوئیں گے یا چٹکی کاٹیں گے وہ فوراً جان اٹھے گا کیونکہ اس کے اندر جان موجود ہے اور فورم جا کے وہ رسپانس بھی نہیں کرتا خود شعوری اس میں نہیں ہوتی جب روح واپس آتی ہے پھر اس کا وہ جس طرح ہم کمپیوٹر کہتے ہیں نا بھوٹ ہوتا ہے اس کے بعد انسان بھوٹ ہوتا ہے وہ جان کی وجہ سے جا کے آتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تبار انسان کی روح اور خود شعوری جو ہے وہ لے لیتا ہے اس پر بھی توفا کا لفظ بولا گیا ہے وہ یم سکلتی میر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں وہ یورسر العخرا اور اس کے علاوہ کو بھیج دیتے ہیں روح کو واپس جسموں میں الا اجلم مسم ایک مقررہ وقت تک کے لیے جب تک ان کی موت نہیں آنی روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیتے ہیں نیند کی حالت میں جسے موت کئی لوگ ہیں جو سوتے ہی سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روح پھر اس کی روح جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس کے لیے ابھی ہم نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے تو واپس کر دیتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری میں وہ دعا بھی ہے اللہ بسمی کا امود اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں اور صبح اٹھ کر بھی دعا کیا الحمد صحیح بخاری میں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا تو یہ بھی نیند بھی موت کی بہن ہے اس پر بھی تبقہ کا لفظ بولا گیا ہے ان نفیزہ نکل آیا قومی کرون بے شک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں فکر کرنے والے ہیں جو توجہ کرے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اگر کسی بندے کی نیت توجہ کرنے کی نہیں ہے اس کو بات نہیں سمجھ آنے کی اور تیسرا تبقفہ کی قسم وہ ہے یہ ایک بندے کے لیے اور وہ عیسا علیہ السلام وہ ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے تبقفہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسم بھی لے لیا عام لوگوں کا جسم ادھر رہ جاتا ہے ان کا جسم بھی لے لیا روح اور خود شعوری بھی اور جان بھی مکمل پرفیکٹ جو تبفا ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے اور لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانیوں کا اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جی اس کی مثال کو قرآن سے پیش کریں بھئی قرآن سے اس کی مثال کیسے پیش کریں ہم جب یہ ہے ہی ایک واقعہ یہ ہے ہی مورزہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ جی آپ قرآن سے مثال پیش کریں کہ آزم علیہ اسلام کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو کہاں سے پیش کریں کوئی ہے نہیں ہے بغیر باپ کے تو پیش کر سکتے ہیں انسا اس علیہ بغیر ماں کے سوائے حضرت آدم کے کوئی نہیں پیش کر سکتے اب یہ کتنا نان سینس کوشچن ہے کہ جی آپ قرآن سے مثال اس پر تیسرے تبفا کی پیش کریں وہ دو تو پتہ ہے یہ تیسرا آپ نے تبفہ کہاں سے نکال لیا تو یہ بات یاد رکھیں اس کی مثال ہی ایک ہے تو وہی ہم پیش کریں گے تو یہ تیسرا سورہ سوریہ عمران کی آیت نمبر پچپن اور سورت الساط کی آیت نمبر ایک میں بیان ہوئی اب یہاں ایک اہم ترین بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں بہت خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب ال تفصیل چیپٹر میں ایک حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو تیئیس صورت الماہدہ کی تفسیر میں یہ حدیث کے اوپر جو باب امام بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے اس میں ایک بے سنک ہال لے آئے ہیں ابن اباد رضی اللہ تعالی انما کہ وہ متوفی کا ترجمہ کرتے تھے ممی کا ترجمہ ہی وہی کرتے تھے جس ترجمے سے ہم ڈر رہے ہیں ابن عباس کا یہ قول بے صرد صحیح بخاری میں موجود ہے باب کی ہیڈنگ میں تو یہ چونکہ بے صرف قول ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انمو کے درمیان صحیح بخاری کے لکھتے ہوئے کم از کم بھی ڈیڑھ سو سال کا فرق موجود ہے کیونکہ 68 ہجری میں وفات ہوئی ہے سیدنا ابن عبرآباد کی اور 194 سو ہجری میں امام بہاری پیدا ہوئی ہے۔ لہذا یہ بے صنعت بول ہے اور یہ قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث گیس بے صنعت اور ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی مجھے لہذا جو ہمارا قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے وہ بخاری کے بارے میں نہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک ہے بخاری دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک نہیں ہے بلکہ متصل رسناد احادیث نہیں ہے صحیح اقوال اس میں موجود ہے لہذا اس میں وہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ ہم امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں اگر ہم مقلد ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ اہل بیدت اہل سنت پر پرتان کرتے ہیں کہ ہم امام عنیفہ کو مانتے ہیں اور آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو ہم اگر امام بخاری کے مقلد ہوتے ہیں تو یہ بے صنعت بات بھی ان کی مانگ رہتے ہم صحیح بخاری کی احادیث کو مانگتے ہیں وہ احادیث کسی بھی امام سے روایت ہوں صحیح طرح صح سے چاہے امام عنیفہ ہوں امام شافی ہو امام مالک ساروں کی احادیث کو ہم مانگتے ہیں تو صحیح بخاری کے اگر ہم مقلد ہوتے تو معذلہ ایسا مانگتا نہ ہم مقلد نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین صبا تابعین سلب کے منحص پر ماننے والے ہیں یہ وہ چیز ضروری تھی میں نے یہاں سات بتا دوں اب دوسرے ٹاپک کی طرف آئیے وہ ہے نزول مرسی علیہ السلام کہ عیسا علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے اب چونکہ پہلا وسبا ان کا سیٹل ہو چکا کہ عیسا علیہ السلام مرے کوئی نہیں زندہ اٹھائے گئے ہیں ان کا سانس اس لیے تھا کہ چونکہ وہ مر چکے اور مرا ہوا بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا اور پھر وہ سورہ الانبیاء سے آیت نمبر پینتیس بھی کوٹ کرتے ہیں کلو نقم ایکت الماؤت ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے بھائی ہم مانتے ہیں عیسا علیہ السلام کو بھی موت آئے گی اگر موت نہ آئی تو ان کے بارے میں پھر ڈونیٹی کلیم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الحیو الحجم نہیں ہے موت آئے گی لیکن دوبارہ آتی سیکنڈ ڈیفینڈنگ کے اندر اور دوسرا جو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے وہ حرام حرام ہے کسی بستی کے لیے کہ جو مر چکی کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے واقعی اگر عیسی علیہ السلام مر چکے ہوتے تو دوبارہ کبھی نہ لہذا چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط بنیاد پر تھا وہ بنیاد ہم نے ختم کر دی لہذا اب دوسری بات کہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس کا ثبوت قرآن پاک میں کہاں پر موجود ہے وہ ہے یہ سورہ النساء آیت نمبر 159 میں نائن میں بن اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا قبلا موتی ہی کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر یہ کہ زمیر کس پہ علیہ السلام کی طرف یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی جو اس وقت موجود ہوگا تو مجھے بتایا جب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو سارے اہل کتاب ایمان لے آتے تھے ان پہ نہیں سوائے بارہ ملو کو کوئی نہیں ایمان لے کے یہ سیکنڈ ڈیفینڈنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے کرسچنس وہ یوم القیامتی یقون علیہ شہیدہ اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنیں گے عیسی علیہ السلام ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا تو عیسا علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے یہاں بھی دو پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹروتھ ریویلڈ کروں گا سیکرٹ ایکسپلور کروں گا کہ علیہ السلام نے دنیا میں آنا کیوں کیا مقصد ہے ان کا دنیا میں آنے کا تو اشارہ تن تو یہاں بھی ذکر ہو گیا کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے آخری درجے میں اہل کتاب پر خجر تمام ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ پورا پرانے پاک اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دعوت لے کر آئے رسولوں کے بارے میں تو یہ پیک رول ہے جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی اور ان کے امتیوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ایمان نہ لانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا اسی عذاب کی ایک شکل سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا اللہ لوت علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا اللہ علیہ السلام کی قوم پر آئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آئی جو صورت الانفال میں آیا کہ پہلی عذاب کی قسط غزوہ بدر کی شکل میں پھر غزوہ عہد کی شکل میں پھر غزوہ خد کی شکل میں اور پھر فتح مکہ کے معاملہ بالکل ہی کلیئر ہو گیا تو یہ عذاب آیا رسولوں کے انکار کرنے پر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا ان کا عذاب دیو اور وہ عیسا علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ جاری ہے پہلی عذاب کی قسط ان پر آئی عیسی علیہ السلام کے 33 عیسوی میں اٹھائے جانے کے 37 سال کے بعد ستر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش سے اگزیکٹ پانچ سو سال پہلے کہ رومن امپائر میں سے ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلمانی جو دوسری دفعہ حضرت زہر علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے جو ریولیوشن ان میں آئی تھی انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ مسمار ہو گیا ایک دیوار اس کی صرف باقی رہ گئی اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہے وہ ایک ہی دیوار ہے جس کو ویلنگ وار کہتے ہیں اب بھی آپ دکھیں یو پہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آ جائے گی ویلنگ وار ویلنگ وار اس کے سامنے وہ کھڑے ہو کے یو تو رات پڑ رہے ہوتے ہیں ایسے سے کرتے گریا دیوار گریا اس کو کہتے ہیں وہ ایک دیوار باقی ہے اور ان کے قبلے کو گرے ہوئے اب آپ دیکھ لیں تقریباً دو سال ہو چکے اس کے بعد مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آیا غزب خیبر کی شکل میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یروشلم فتح ہوا عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا اور اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی یہودی کو یہاں زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی بغیر جنگ کے بیت البدش مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اب پھر یہ تقریباً چودہ سو سال تک سوائے کچھ عرصے کے مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا عیسائیوں کے پاس کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں زمینیں نہیں خریدنے دی لیکن عیسل اسلام کے بعد پہلی دفعہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا پہلی دفعہ سی طرح عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ نے مبارک دور میں حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اور اجازت دے دی کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں پہلے عیسائی زیارت کے لیے بھی نہیں تھے ان کو آنے دیتے ہیں۔ کیوں عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بڑی سخت دشمنی عیسائی جس شخص کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اور گاڈ انکارنیٹ اس کو یہودی کہتے ہیں ولد النا دجال اور ہرامی باز اللہ اللہ یہ کی کیسے ہو سکتا ہے ان کا ایکا ہو یہ آج کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکا آر بی شاہر بتا دوں گا آج کل کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں ورنہ جتنا قتل بھارتی سائنوں نے کیا یہودیوں کا وہ سے یہ تو یہ عذاب کی کس چلی آتی رہی سلطنت عثمانیہ کو کروڑ روپے کی آفر کی اس وقت یہودیوں نے کہ ہمیں اسرائیل میں زمینیں خریدنے دی جائیں لیکن سیزرا عمر والا معدہ انہوں نے نہیں توڑا اور سلطنت عثمانیہ ختم یہودیوں نے اس لیے کروائی کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ یوروشلم تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ رہی وہاں پر ہمیں جو اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر اکٹھے ہو جائیں زمینیں خرید کر اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر بیسویں صدی کے آغاز میں پاپ سے اپنا گناہ معاف کیا کروا لیا کہ ہم نے اسار احتام کو سولی نہیں دیا اور ان کی شریعت کے اندر تو ان کے روحان اور احبار جو ہے وہ شریعت شادی کر سکتے ہیں پہلی جنگی عظیم کے بعد جب سلط عثمانیہ ٹوٹ گئی تو انیس سو سترہ کے اندر جو انگریزوں کا وزیر تھا بال اس کے ذریعے انہوں نے ڈکلیریشن کروائی جس کو بال فورٹ کہتے ہیں نیٹ پہ آپ لکھیں تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اس کے تحت یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی جگہ خرید سکتے ہیں وہاں انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی اور مسلمان لالچیوں نے پیسے کی خاطر بیچنی پھر کرتے کرتے کیا ہوا 1948 کے اندر آ کر اسرائیل میں پوری کی پوری دنیا کے یہودی جمع ہو گئے انہوں نے زمینیں خرید لی اور وہ بادشاہ بن گئے وہاں پر 1948 کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا پھر 1967 کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ میں عربیوں کو عربوں کو سارے ملکوں کو شکست پاش ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے وہ پھیل گئی اور ایک مستحق ملک کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو گیا لیکن عیسائیوں کی پش پناہ کے ساتھ یہ پوری ہسٹری ہے اب پوری دنیا کے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیوں کہ اب آخری عذاب کی قسط ان پر آنی ہے اس کے لیے یہودیوں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے اس دوران بڑی قسطیں آئی ہیں اور وہ میں نے اپنی قرآن تفسیر کے دوران جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر چھپن اور ایک سو بارہ اس کی ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ قسطیں آتی جا رہی ہیں اور بیسویں صدی میں سب سے بڑی قسط آئی تھی ہٹلر نے دوسری جنی عظیم کے دوران لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ساٹھ لاکھ ہالوپاس اس کو کہتے ہیں ہالوکاس یونانی میں کہتے ہیں آگ کی قربانی وہ یہودیوں میں تھا نا کہ وہ قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی وہ جانور لے جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ کہ ہماری اللہ نے قربانی لی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں تو اس کو ہالوپاس کہتے ہیں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھ اور آخری قسط آنی ہے سیدنا عیس علیہ السلام کے ہاتھوں سے. کہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر کتاب کریں گے اور ایک آخری جنگ ہوگی جب سیدنا سید علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا ذکر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں دو ہزار نو سو چھبیس نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہ قربے قیامت میں جب علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کیا مسلمان یہودی میرے پیچھے ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیں جو اللہ کے نف سے زر میں عذاب آئے گا اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہ نافرمانی تو پرانے یہودیوں نے کی ان کو اتنا کیوں ملیں گی ان کو اس لیے کہ انہوں نے اپنی روی کو رکھی ہوئی ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے عبداللہ بن سلام یہودی نہیں تھے سات بن ماز یہودی نہیں تھے سات بن عبادہ یہودی نہیں تھے رضی اللہ عام مجمعین انہوں نے اسلام قبول کیا وہ ذاب کے مستحق نہیں ہوئے ہم ان کو رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں اور آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ڈوٹانومی چیپٹر میں باب نمبر اٹھارہ کی آئےت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری ماننے دیکھ رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور اگلی آیت میں یہ ہے انیس نمبر میں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر ریونج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلے کی آخری کی کہانی ہے جو بخاری مسلم ہے درخت بھی بول اٹھیں گے پتھر بھی سوائے ایک درخت کے وہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے اسی حدیث میں غرق نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو بنا دے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کثرت کے ساتھ کی جا رہی. دیکھیں ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں ان کو یہ باتیں نہیں بت اور پوائنٹ نمبر ٹو یہاں سے وہ چیز کے قرآن پاک سے ثبوت کیا ہے کہ عیسا علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اب آپ ثبوت سنتے وہ سورہ الزخرف کی آیات نمبر ستاون سے اکسٹھ اک تک یہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما بری ببن مریم سلان مثلاً اذا مو کا منہ اور ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسا علیہ السلام کی جو یہ مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کر رہی ہے یہ جھگڑا کرنے کو بیان کر رہی ہے کیا مثال بیان کرتے تھے وہ اس کا ذکر سورت الانبیاء کی آیت نمبر اٹھانوے میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو انکم بما تعبدون من دون اللہ حس ب جہن تم لہ بار بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو اے مشرقین مکہ ان معبودوں کو بھی اور تمہیں بھی دونوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور تمہیں اس دوزخ پہ وارد ہونا ہے تو پھر مشرقین مکہ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ اچھا اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے پھر عیسیٰ کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا کیونکہ عیسائی علیہ السلام بھی محبود ہے عیسائیوں کے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ڈیوینٹی کلیم تو نہیں کی ان کو بھی یہ بات پتا تھی لیکن وہ جان بوجھ کے چھیڑفانی کرتے تھے عیسا نے اسلام تو اللہ کے من میں تھے لیکن وہ چھیڑانی کرتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بت جائیں گے دوزک میں پھر بھی دوزک میں جائیں گے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بتوں کو جو دوزک میں ڈالا جائے گا تو بتوں کو لاپ نہیں دیا جائے گا بلکہ کافروں کی حضرت کے لیے کہ یہ تمہارے خدا ہے جن کو تم پوچھتے تھے اپنا مشکل کچھ آپ سمجھتے دیکھو آگ میں جل رہے اور بیسیکلی اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کا عذاب اور بڑھ کے گا جس طرح آج بھی ریگستانی ایریا میں جو ٹینچر پتھر جو ہے گرم کیے جاتے ہیں اور وہ رکھ لیے جاتے ہیں کافی دیر تک ان کی گرمائش باقی جاتی ہے وہ کوئلے کا کام کرتے ہیں تو بیسکلی ان بوتوں کو عذاب نہیں ہو رہا گا ان کی حضرت میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا تو وہ مشرقین کہتے تھے اچھا پھر عیسابی مریم بھی دو دن میں جلائے جائیں گے ماض اللہ ست اللہ تو وہ نبی سلم کے ساتھ وزار کرتے تھے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جھگڑا کر رہے ہیں خیرن کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسا بن مریم اس کو تو کم از کم تم اچھا سمجھتے ہو اس کو بھی دو دن میں جلواؤ گے محاذ اللہ ماں بر ابولا کا اللہ یہ اس کی مثال نہیں بیان کرتے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بل ہم اومن خسیمون یہ ہے ہی جھگڑا لو قوم ان وہ تو نہیں تھے مگر ایک اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ جاننا ہوں اسرائیل اور ایک ایگزمپلری پرسنالٹی ان کو مثال بنایا تھا یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے یقو علیہ السلام کی اولاد کے لیے ولجالا اور اے کافروں اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا تمہیں سفید ہستی سے مٹا دیتا ہے اور مزاق کرنے کی وجہ سے وہ ان لڑ ملستہ اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے قیامت کا علم ہے کون عیسا بن مریم یہ کانٹیکٹ ان کا چل رہا ہے کہ عیسا علیہ السلام ان کی زمین اس کی طرف جا رہی ہے ایک بندے کی طرف عیسا بن مریم لڑی ملستہ نشانی ہے قیامت قیامت کا علم ہے قیامت کی خبر ہے اسات لفظ قرآن میں قیامت کے لیا ہے فلاں تم ترون نہ اور دیکھنا اس میں شک نہ کرنا وقت اور میری پیروی کرنا ہارا سراۃ مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ یہ آئے واضح ثبوت ہے کہ عیسا علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس لیکن یہ سورہ زبر میں جا کے ذکر ہے یہ ساری جگہ ایک جگہ چیزیں موجود نہیں ہے اب آ جائیے آخری حصے کی طرف دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ لیکچر تم ضرور ہو جائے گا اور وہ تیسرا پورشن ہے ان دس صحیح احادیث پر مشتمل اہل سنت اور اہل تشہیوں کے لیے جو عوام الناس مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت دونوں کو دین کا سور سمجھتے ہیں اور یہ زب کا لفظ میں نے قرآن پاکست سے لیا ہے تل کا عشا جو سورت البقرہ میں آیا کہ یہ پورے زب روزے ہوئے تو زب کی نسبت قرآن سے لی ہے دس عدیث اور ان میں سے بھی سات عدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں وہ عدیث باقی کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں بخاری مسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے تو پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو نبے نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں خنزیر کو قتل کر دیں گے صلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ تو موقوف عیسائی اسلام قبول کر دیں گے عیسائیوں کو مسلمان کریں گے مال کی ریل فیل ہوگی اس وقت ایک दुनिया کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جائے گا اس طرح बाद ماحول ہو جائے گا اور اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ وہی آیت تلاوت کرتے تھے اپنی دلیل کی طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 159 علم کتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا اِلّا قبل موتی مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا وہ یوم القیامت عَلَيْهِمْ اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کے ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشیف لائیں گے یہ پہلی حدیث حدیث نمبر یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3449 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 392 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بنائے ہوئے امام یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچانوے نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر اطال کرتا رہے گا اور پھر اسی گروہ کی لیڈرشپ آئے گی امام مہدی کے پاس مسلمانوں کے ایک امیر کے پاس پھر عیسا بن مریم تم میں اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر ان کو آفر کرے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے آج میں تمہارا مقتدیر اور تم میرے امام تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے حدیث نمبر چار صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار دو سو پچاسی نمبر دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں ان میں سے بڑی بڑی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا پھر پانچویں نمبر پہ فرمایا نظول علی سب مریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسا بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نزول فرمائیں گے یہ پانچویں نشانی عیسا علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور اسی حدیث کے تحت محدثین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ درود کوئی بزرت نہیں ہے یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بڑی لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بلاخر جب د کا ضرور ہوگا تو عیسا بن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے گا وہ دو زد چادروں میں دو زد چادروں کے اندر یعنی ایک تحمد اور ایک اوپر چادر لیے ہوئے دمشق کے مشرقی کنارے پر جو مرار ہے سفید کلر کا اس پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے یعنی آسمان سے وہ نازل ہوں گے ایسے ہی مسلم کے الفاظ ہیں پھر دا کا تعکب کریں گے اور دا ان کے ساتھ کی وجہ سے پگھلے گا خطہ کے مقام لب پر وہ د کو پکڑ کر قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو اپنے نیزے پر دا کا خون بھی وہ پھر دکھائیں گے اور آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بات کہ لب مقام جو ہے اسرائیل کے اندر موجود ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اسرائیل نے وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس دور دراز گاؤں کے اندر لدھ کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہودیوں کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دجال جب اپنے ہائی جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو علیہ السلام اس کو پیچھے سے پکڑ کے قتل کریں گے وہ اللہ اب یہ ظاہر ہے کہ اشتہادی معاملے حدیث نمبر چھ صحیح مسلم میں یہ بھی سات نمبر ادیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا پھر وہ چالیس تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ چالیس دن کہا تھا چالیس مہینے یا چالیس سال لیکن کم از کم بھی چالیس دن تو بنتا ہی ہے تو وہ میری امت میں پھیرے گا ہرمیش ری فین کے علاوہ وہ باقی تمام جگہوں پر داخل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا اور وہ اروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بن مسعود کے بھائی تھے ان کی شکل کے ہوں گے وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے ساتویں حدیث مطفقر حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری 3887 اور صحیح مسلم 416 نمبر حدیث یہ شب مراج والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج میں دوسرے اسمان پر سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا اللہ علیہ السلام سے ملاقات کی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اس کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں وہ ڈیٹیل ہے اگلی حدیث صحیح حدیث نمبر آٹھ مسند امام احمد میں جلد ایک دفعہ تین سو پچہتر پہ اور سنجا میں چار ہزار اکاسی نمبر حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور یہ حدیث الحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی اس حدیث میں یہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث کیا ہے عبداللہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب شبے میں دوسرے اسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ باقی اسمانوں پر ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں سب نے معاملہ عیسا علیہ السلام کی طرف لوٹایا پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو قیامت کی تو نشانیاں پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اتارے گا اس کو قتل کرنے کے لیے باقی وہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے مجھے صرف ایک یہ نشانی پتہ ہے کہ جب دجال ج اترے گا دنیا میں ظاہر ہوگا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں نزول فرمانے کی اجازت دے گا نومی حدیث سنبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار تین سو انتیس نمبر اور مسلم امام احمد میں جلد دو صفحہ چار کے اوپر صحیح سنت کے ساتھ یہ عزیز ہے اور یہ حدیث بھی المستل الحاکم میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ظاہمی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن وہ دینی رشتے میں بھائی ہیں اور سب سے زیادہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران درمیان کوئی پیغمبر نہیں یہ فطرت کا زمانہ ہے پانچ سال کا اس دوران کوئی نبی نہیں علیہ السلام ضرور تم میں اتریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورت شکل کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سرخی مائل سفید ان کا چہرہ ہوگا گھنگریالے بال ہوں گے اور بڑی خوبصورت کالی داری ظاہر ہے جی تینتیس سال کے نوجوان میں میری عمر ساڑھے چونتیس سال ہے یگ ایج میں وہ اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیپ کو توڑ دیں گے سلیپ توڑنے کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہے گا عیسائی بھر اسلام قبول کر لوں چال کو قتل کریں گے جزیہ ختم ہو جائے گا چالیس سال تک تم میں رہیں گے پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو زفن کر دیں گے اور کہاں دفن کریں گے وہ حدیث نمبر دس جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو سترہ نمبر حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو سابقہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ ان ہے کہ تورات میں جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے ایک صف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے ان کی قبر وہاں بنائی جائے گی اور اس حدیث کے جو راوی ہیں تبا تابئی ابو مؤدود میرا کہنا ہے اسی کی وجہ سے مؤدودی صاحب کا نام رکھا گیا ہوگا یہ نظیز میں مل گیا ابو محدود یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے اسی ایک قبر کی جگہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو گئے ان اللہ تعالی تو یہ وہ دس احادیث تھی الحمدللہ تو اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات آج میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق توقی فرمائے بھائیوں احض سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ تمام ہمارے اختلافی مسائل الحمدللہ للہ سے اختلافات کی حقیقت کیا ہے اپلوڈ ہے آج والا بھی انشاءاللہ شاء نمبر بارہ کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا باقی بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں اور اللہ کا فضل ہے کہ پازیٹو انداز میں امت تک صحیح بات پہنچائی جا رہی ہے فرقہ واریت سے بالا تک ہوگا کیونکہ آج کل جو بھی بندہ بولتا ہے فرقے کی زبان بولتا ہے لہذا قادیانی جو کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں لیکن ایک بہت بڑے معاملے میں ان کو غلطی لگی جس کی وجہ سے وہ زائر اسلام سے نکل گئے وہ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ان تک بھی پازیٹیولی یہ دعوت پہنچائے شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل اس کی طرف پھیرے اور بھائیوں یہ جملہ میرا یاد رکھا میں ہمیشہ کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نے خاص ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے لہذا بجائے ان سے نفرت کرنے کے ان کی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ان پر رحم کھائیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور پازیٹولی ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں بہرحال یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں کم از کم قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان کے علماء نے ان کی پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے ان تک صحفات میں پہنچنا دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پازیٹیولی چیزیں ان تک پہنچائیں صبح علينا بشم البلاغ اشدہ